في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا جعلونكم خبالا قد ما عندتم قد بذت البغضاء من أفواههم وما تخفيص قدورهم أكبر قد بجلنا لكم الله جاك إن كنتم تعقلون من تو بالله و صدق الله و صدق رسوله معزز سامعین السلام علیکم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 صحبت میں ملتا ہے نظر کے فیض سے ملتا ہے لاکھ لا کتابیں آدمی پڑھ لینا جب تک کسی مرد کامل کی نظر نہیں پڑتی اس وقت تک یہ تفکر اور درد کی دولت اندر نصیب نہیں ہوتی یہی <سلام> <سلام> وجہ ہے صحابہ ہے رضوان مدوار اللہ ہے مجمع رائے کرتے ہیں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 یہ بات ذہن میں رکھ کائنات کا چاہے نظام دنیاوی ہو چاہے روحانی اور دینی ہو ہول نظر کا وجود ان تمام نظاموں کے لیے ضروری ہوتا صحیح حدیث مبارکہ میں آ گیا سیدنا امام جلال الدین سید کے الحاوی للفتاوی کے اندر تو پورا رسالہ ہے اس میں آپ نے ثابت کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلا تو تسلیم کے دور سے لے کر یعنی جب سے دنیا انسانیت بنی اس دور سے لے کر اللہ تعالی اتنے بندے ضرور پیدا کرتا رہتا ہے جن کے جسم میں جن کے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 ہمارے اعظم کا جتنا در شری دامی ہے دو شک دو بزرگوں کے رحم و کرم پہ ہے ایک امام امام تفتانی اور میر سید شریف جرجانی جان ایسے ہے نا تو امام آپ فرماتے ہیں جیسا کہ الفوائد البیا کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی تعلی کما ہوا بے شان ہی اللہ وسل حضرت شیخ عبید احرار سیدنا جدید اللہ حرار رضی اللہ تعالیٰ کی جب تک سنگت اور بارگاہ میں ہم نہیں پہنچے تھے تو فرماتے ہیں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی کو جاننا پہچاننا چاہیے ویسے ہم نہیں پہچان سکے تھے ان کی بارگاہ میں گئے اب بتائیں درس نظامی کے جو حضرات ستون ہے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 اللہ <بصلح> کن کے کی مرید ہوئے اب <سلام> <سلام> جب ہر دور میں اللہ والوں کا وجود ضرور ہوگا جو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 حدیث مبارک ان اللہ جب آسواد آ رہا سکل میں تو میو جد الحاد مین جدید الحاظ ہل امت ہے آپ اللہ سلا تو نے فرمایا صدی کے ابتدا یا آخر میں راج کروانا ابتدا بھی کر سکتے ہیں آخر بھی کر سکتے ہر صدی کے اب ابتدا یا آخر میں اللہ حج اللہ شاہ شخص بھیجے گا جو اس امت کے دین کو نیا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 کیا کرتا ہے حق باطل گٹ بٹ ہو جاتے لوگ جو اسلام نہیں اس کو اسلام سمجھنا شروع کر دیتے اور جو اسلام ہے اس کو اسلام نہ سمجھنا شروع کر دیتے جب اتنے سہن سہل دماغ بدل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جدت کو بھیجتا اور میرے دوستوں میں اسی ضمن میں یہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں کہ جو مجد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 لوگوں کا دین محفوظ رہتا ہے کم از کم کمقاد ضرور محفوظ رہتا ہے پھر صدی گزرنے تک ماحول کے غلیظ فضا کے اثرات لوگوں کے ذہنوں کو مقدر تھوڑا تھوڑا کرتے رہتے ہیں متاثر کرتے رہتے ہیں اتنے میں صدی گزر جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نیا بندہ بھیج دیتا ایسے ہے نا دیتا. اب میرے بھائی بات کو سمجھنا مجد کا کام اب یہی ہے اصل کیا جدائی کرنا فرق کرنا امتیاز کرنا حق اور باطل کو علیحدہ کرنا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 فتنوں کے متعلق آپ کو آگاہ کریں ایسے ہی آگ مجھے پچھ تو نہیں آتی یار من ترکیہ یا صبح من ترکی, ترکی نہ جانا پھر <laughs> <laughs> کیا کریں انشاءاللہ کوشش تو کروں گا <laughs> خیر تو عزیزم یہ بالکل بجا ہے کہ ہم فطروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر تیس سال کا عرصہ کسی ایک فن پر کوئی آدمی لگا دے تو اس فن کا متخ بن جاتا ہے کہ نہیں جی ماہر اور امام بن جائے گا تو ہم نے اس خبیض فن میں یہ یہ جو فطروں کا فن ہے اس کو پڑھنے میں پڑھانے میں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 ہم اس شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دستگاہ رکھتے ہیں سمجھ آ گئی اب میں اپنی اصلی یہ تو تمہیدی کلمات تھے نا اسی سے نہ چیز کا مذہب بھی سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو میں صوفیانہ نا مذہب رکھنے والا ہوں فقہ میں حنفی ہوں کا ازلی دشمن اللہ وہابیت چاہے غیر مقلدیت کے رنگ میں ہو چاہے دیوبندیت کے رنگ میں ہو سمجھ آ گئی کہ نہیں انشاء اللہ لذیذ اسلاف امت کی فکر کے امین خصوصا سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا اللہ اکبر اللہ اکبر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 ابلیس خود تو آج تک یہ بات نہیں کہہ سکا کہ مجھے تو, تو نے یا اللہ کہا ہی نہیں آه. وہ تو ابا وس وہ کہتا ہے میں سجدہ نہیں کرتا ابلیس یہ نہیں کہتا یا اللہ توں نے تو مجھے کہا ہی نہیں وہ کیا کہتا ہے آج تک میں نہیں کرتا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 اور ابلیش کو تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا اسی طرح یہ کتے جو جی فرنگ یورپی ہے نا یہ قرآن پاک فرماتا ہے یار یعرفونہ جی. فرمایا جس طرح کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کسی طرح محمد الرسول اللہ کو پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب ایمان سے بتانا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 وہ سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا میرے بھائی قرآن مجید سے بھی پوچھنا جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں ان وہی دیکھیں گے وہ بھی وہی بتائے گا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 کیا فتنا عظیم جس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ کیا چیز ہے فتنا عظیمہ تاغت کی حکمرانی کفر کی حکومت اسی لیے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 یہ مطلب تھوڑی کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا بتایا یہ ریوینڈ والے دیکھیں گے آپ طرح اٹھا کر اور کلمہ پڑے اور کلمہ پڑے ایمان سے کہتا ہوں ان کم بختوں نے آج تک اپنا کلمہ نہیں پڑھا لوگوں کو کیا پڑھائیں گے جب تک آپ نے اپنا سیدھا نہیں کیا انہوں نے ان سے ایک سوال کرو جتنے مبلغ ہیں ان سے سوال کرو کو سبز پگڑی والا ہے کوئی کہنا کو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 کس کی تفصیل بول بولے کیا کون سی جگہ پرانے پاک بس وہ پھر جس طرح کے ان کا طریقہ ہوتا ہے پہلے پرائمنٹ والوں کو دیکھیں گے پوچھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ دین سکھانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں نبیوں کے وارث ہے اور نبی جو ہیں وہ ایسے نکلتے تھے اب ظاہر نبیوں نے تو آنا نہیں ہے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 کسی ایسے بنیادی سوال کی جس طرح کہ میں نے کر دیا تو پھر ان کی اگلی عادت پتا کیا ہوتی ہے پہلے دعوی یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور جب سوال بن جائے تو پھر کہتے ہیں ہم تو سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ارے کم وقت پہلے سکھانے کے لیے نکلا تھا سوال ہو گیا تو سیکھنے کے لیے نکل پڑا اتنا جلدی سے بدل گیا ہمارے ایمان سے بتاؤ ایسے ہے کہ نہیں اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ اگر سیکھنا ہے تو ڈوب مر کسی مدرسے میں جا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 نہیں <تصفح> جی جی جی تو اب حضرت قرآن پاک سے تفسیر بتاؤں کلمہ طیبہ کی بتا دوت بل فقستم سکبل اور یہ ہے کلمہ طیبہ کی تفسیر جو قرآن حکیم نے فرمائی ہے کس جی نے قرآن حکیم نے नहीं नहीं بتا دیا مومن وہی ہوگا جو دین کو مانے کس طرح مانے اللہ کو مانے کس طرح مانے یگ فربت پہلے تاغت کے ساتھ کفر کرے تاحت کا انکار کرے بلا اور اللہ کو مانے اب پہلے کیا رکھا اللہ تعالی نے کفر بھی تعوت پھر کیا رکھا ایمان بلّہ اس کا مطلب ہے پہلے کفر بھی تعوت چاہیے پھر ایمان بلا تو ملیں گے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 تھوڑی یہ آگے میرے ادھر یہ سیدھے سامنے آ جانا بیٹھے پانی مجھے پلانا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 یہ مسید نہیں ہے دو چیزوں سے بن رہا ہے کوفر بد تابوت ایک انکار ایمان باللہ یہ اقرار انکار اور اقرار ملتے ہیں تو ایمان بنتا ہے پہلے قدرت نے کیا رکھا دیکھے ادھر ہے کفر بتاوت ادھر ہے لا لاح کلمہ طیبہ میں کیا ہے لا بولو نفی مقدم ہے یا اس بات نفی مقدم الل اللہ اس بات ہے اس بات بعد میں ہے نفی پہلے اول پہلے ہے اور آیت شریف میں چلتے ہیں تو کوفر بد تاود اور ایمان بلّا سمجھ آ گئی اب چلتے ہیں ایک حکیم ہے جیسے حضرت بیٹھے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 سمجھ آ گئی یہ تاغوت تاغت جو کہہ رہا ہے اس کی اس کی تو تھوڑی مزاح کر یہ کیا چیز ہے کر دوں مزاح ارے بھائی آپ جانتے ہیں علما بیٹھے ہیں میں تو ایک طالب علم ال... سے تاغوت ہے تگیان سرکشی کو کہتے ہیں اور تاغوت موبال کے ہے بہت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 وہ بہت سرکش ہوا کہ نہیں بول بولو اب سب سے بڑا تاغوت تو حضرت ابلیس ہے حضرت ابلیس ہے سمجھ نہیں آ رہی اس نے آج تک چکر نہیں رکھی ہے مانتا ہی نہیں کہتے نہ چلوں گا نہ چلنے دوں گا لوگوں کو ہم آجمائ سب کو گمراہ کروں گا یہ تاغوت ہے بول ہے بول بول بول بولو تاغت ہے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 وہی سب اب آ گیا یار ایمان ترقیا تو من تور کی نہ ایمان سے کہتا ہوں کاش میں کہتا رہتا ہوں یار اللہ خان وغیرہ سے کاش کہ مجھے پشتو آتی نا او ہو ہو پٹھانوں میں ایمان سے کلا پر ہو جاتا کیوں کہ یہ بڑے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں ہم ادھر پنجابیوں میں مر گئے کھپ کھپ کے تیس سال ہو گئے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 صرف ایک شخص کو پتا چل جائے فلاں ضلع میں آ رہا ہے تو وہ ایک شخص فونوں کے ذریعے اتنوں کو بلا لیتا ہے کہ دوسروں کے جلسے سے زیادہ عوام میرے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ آیا ہوا ہے چلو کوئی سیدھی بات تو یار کچھ اچھی سنا دے گا پر اسمت مستفی میں صلی اللہ علیہ وسلم حق سننے کی تڑپ ہے لیکن حق سنانے والا کوئی نہیں ہے کیوں حضرت آپ نے ایسے محسوس کیا ہے کہ نہیں ہے بھائی مایوس نہ ہو ان سے مایوس اقبال کہتے ہیں مایوس نہ ہو ان سے اے ارحبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی ہاں کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق کیا مطلب مستفا کی مستفا کی شریعت مستفا کے دین حق کا ذوق رکھتے ہیں ذوق اگرچہ شوق کم ہے لیکن شوق رکھتے ہیں باقی شوق تو کم ہی ہے نا ہمارا شوق تو ہمیں جن چیزوں کا لگا ہوا ہے نا ادھر بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بابا ادھر تو ڈنڈا بھی پڑے تو یہ بیس روپے دیتا ہے ہمیں ٹکٹ ٹکٹ کتنا ہے ٹکٹ ہو وہ کہتا ہے یار پچاس روپیہ ڈنڈا مارے گا ہم پھر یار مارو سلطان روی کے نام کا چلنے دے ہاں ہاں ہاں آشک ہمیشہ ڈنڈے ہی کھاتے رہتے ایسے ہے کہ نہیں بھی ووٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ووٹ تو ہو چکے ہوئے ہیں ووٹ تو ہوئے ہوئے ہیں ضرورت نہیں ہے کہتے کیوں میں نے کہا یہ بتاؤ ایک طرف مسجد ہے ایک طرف سینما ہاں ہاں ہاں ہاں گنتی ادھر زیادہ ہوتی ہے کہ ادھر صاف ہے یہ شیطان کیا ہے یہ رحمان کیا ہے پھر ووٹ کی ضرورت کیا ہے ووٹ تو ہوتا ہے جاننے کے لیے جانتے تو پہلے ہی ہیں سمجھ آئی ختم ہو گئی میں آگے چل کر پھر لوٹوں گاؤ تو حاضل موزوں ان شاء انشاءاللہ تعالی اب بات کو سمجھنا میرے بھائی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 نہ لوگوں کو بننے دیتے ہیں نہ خود ہمارے حکم پر چلتے ہیں <tap> نہ لوگوں کو چلنے دیتے ہیں پہلے ان لائنوں کا انکار کر کیا کر انکار کہ میں ان کو نہیں مانتا بلکہ میں آپ کے دادا استاد بنے نا علامہ پیر محمد چشتی صاحب دادا استاد ان کی کتاب رکھتا ہوں اپنے ساتھ در ہی پڑھی تھی اصول تکفیر اس حصول تکفیر میں انہوں نے التظام اور لزوم کو بہت کھولا ہے التظام کی بھی تمام شکلیں بنائی ہیں اور لزوم کی بھی تو کفر و لزوم کفرو اس کی اس سلسلے میں آ کر یعنی التظام کفر کی صورتوں کو ظاہر کرتے ہوئے وہ جو لکھ رہے ہیں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں رکھ دوں یہ آ گیا جی سفا نمبر کا یا روشنی کر چھتر کتنا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 یہ لکھ رہے ہیں التظام کفر کی مثال بشکل ارتقاب ضد نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی اور نظام کو ترجیح دینا کیونکہ مقابلہ کی صورت میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے اس کی ضد کو اختیار کرنا نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کی یقینی علامت ہے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 اور یہاں وضاحت کرتا چلو تاکہ رائبینڈ والوں کا دین کا پتہ چل جائے کر دو تھوڑی دی स्पार اور نزدیک دین کتنا ہے نماز روزہ حج زکات یا رائبنڈ کا چلا رائبنڈ کا جب کوئی لگا لیتا ہے بن جاتا ہے جنگلی بلّا کیا بن جاتا ہے لگایا چلا بن گیا بلا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 معاشرت کا تعلیم کا سمجھ نہیں آئی جو یہ کہے کہ اسلام نے سیاست کا نظام نہیں دیا وہ مشرق کا فر من کر ملے اسلام سے خارج لاکھ کلمہ پڑتا رہا ہے مسلمان نہیں اس نے بہت بڑے جرش کا انکار کر دیا ہمارے سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم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 سمجھنا ذرا دین کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ دین کا مخالف نظام دین کی ضد دین کی نقیز شہنی کفر کے جتنے زندگی کے نظام ہیں ضابطے ہیں تہذیبیں ہیں معاشرے ہیں ان سب کا انکار پہلے کرے سمجھ نہیں آئی؟, آئی, آئی, آئی, آئی یہ پیر محمد صاحب یہی لکھ رہے ہیں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 تو قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا سے بتاؤ کوئی اس کی مانے گا کیا کہیں گے آپ کہ لانتی جب تو کہہ رہا ہے یہ میرا باپ ہے تو وہ پہلے کی خودنفی ہو گئی تاہے منہ سے کہے چاہے تو میرے بھائی اسی طرح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 تو چل چشتی خرچے مرچے کو نہ دیکھ وقت کو نہ دیکھ میں اپنے کتنا نقصان کر کے آیا ہوں ماض اسی وجہ سے کہ چلو جہاں ایک طرف ہل چلانے میں میں مصروف ہوں تو ایک دوسرے ساتھ ہی ملتے ہیں ان ساتھ ان کو بھی لگا دیں گے تو دو آدمی اگر ہل چلائیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں پہلوں کو کیا کہتے ہیں اور جس میں وہ گردن ڈالتے ہیں اور آگے کھینچتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہماری میں اس میں کہتے ہیں پجالی چو ہے وہ چھک میں ایک طرف چل رہا ہے تو وہ کانا چل رہا ہے سمجھ نہیں رہی اب میں نے کہا چلو جی اگر دوسرا ساتھ مل جائے تو پھر اور سوات ہو جائے گی سمجھ نہیں آ رہی خیر لیکن انشاءاللہ شاء اللہ مجھے امید یہ ہے کہ حضرت جیسے بھی سات بعضوق آدمی بیٹھے ہیں جی تو میں تو صرف ان کا ہی سنا تھا ان کا تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ ادھر بعض اوق آدمی بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ لذیذ اب جخ کے اندر جو کیا ہے وہ بیل کیا ہوتے ہیں بیل کو کیا کہتے ہوئے ہوئے اب ہوئے اکیلے نہیں ہوگا اب ہوئے ڈھیر سارا ہو جائے گا <laughs> <laughs> سمجھ کی خیر تو عزیزم گزارش کر رہا تھا کہ پہلے نظام مستفا صلی اللہ علیہ وسلم شینی دین اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بولو کیا ہے جو زندگی کے چاروں شعبے سیاست معیشت معاشرت اور تعلیم کو محیط ہے اور سب ہر شعبے کے اندر مکمل رہبری دیتا ہے اور کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑتا بولو بولو کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑتا یہ جی کامل دین اس کو ماننا اس وقت ہوگا جس وقت کے مخالف اور زد اور نقیز نظام کو نہ مانے اس کا انکار کرے جس کو اللہ نے فرمایا میں یکفر بتوا کیا فرمایا اب میرے بھائی بات آ گئی سمیٹ کر ادھر ادھر سے بالکل کنارے کے ساتھ کیا سب سے بڑا فتنہ دنیا میں یہودیوں کا جس میں یہ دنیا اسلام گھر چکی ہے وہ اسلام کو ماننے کا نہیں بات کو سمجھنا وہ اسلام کو نہ ماننے کا نہیں بات کو سمجھنا وہ یہ نہیں کہتا اسلام کو نہ مانو وہ یہ کہتا ہے ہمارے نظام زندگی کو مانو ہمارے حکومت اور ہمارے قانون کو مانو اس کو منوانے کے لیے توجہ رکھنا ذرا اس لائن نے کیا کیا شریعت منواتی ہے اللہ کو اور غیر کی نفی کرتی ہے کیا مطلب یعنی اللہ تعالی کے دین کو کیونکہ شریعت خاری اللہ کو نہیں منواتی سمجھ نہیں آ رہی یار ہاں میرا ایونٹ والا نہ بن جاؤں. وہ وہاں بھی خود دو جیسے بے وقوف ہے وہ وہ اسماعیل دل بھی نے آپ کے علاقے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا سکھوں کے ساتھ لڑنے کا ڈرامہ رچا کر آیا اور مارنے آیا تھا مسلمان سنیوں کو اسی وجہ سے پہلا محمد یار خان والے جاکستان یار محمد यार خان والے جاکستان سب سے پہلے اس کو آ کر قتل شہید کیا اس ظالم نے اور میں پوچھتا ہوں وغیرہ یہ بتا یہ یار محمد جو نام ہے یہ سکھ تھا کیا کیوں بھائی یہ سکھوں کے نام ہوتے ہیں کبھی یار محمد یار محمد یار سکھوں کے نام سنے ہیں تم نے